الحمد لله رب العالمين والعقبط للمنتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أثمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها متفق عليه وال مسلم لا یس مل مسلم والا ہم لوگ بلوغ المران کی کتاب المیو پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت سے متعلق بہت سارے اصول اور ثوابت شریعت میں بتائے ہیں اور جو ممنوع بیاں تھیں جو خرید و فروخت ممنوع تھے ان کے بارے میں بھی بتایا اور اہم چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے حدیثوں کی روشنی میں وہ یہ کہ شریعت نے ہر شخص کو نقصان سے بچایا ہے اور فائدے کا جہاں موقع ہے ہر شخص کو فائدے فائدہ حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا ہے دھوکے سے خش سے اسی طرح سے آ... کس بھی بیانی اور جھوٹ سے شریعت نے روکا ہے آج کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا ہے کہ کوئی شہری آدمی دیہاتی آدمی کے لیے خرید و فروخت کرے اور اس لفظ کی وضاحت اور تشریح پچھلے ہفتے ہو چکی تھی کہ کیوں شریعت نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی شہر میں رہنے والا آدمی کسی دیہات سے لانے والے آدمی کی سامان کی خرید و فروخت نہ کرے منڈی میں بازار میں جا کر کے بلکہ خود سامان والے کو جو دیہات سے سامان لایا ہے خود اسی کو چاہیے کہ وہ اپنے سامان کا سودا اور مول تول کرے کیوں اس لیے کہ تاکہ بازار والوں کو اس دیہاتی آدمی کے خرید و فروخت سے فائدہ ہو سکے اور یہ کہ شہری آدمی بیچ میں پڑ کر کے بغیر کسی محنت کے فائدہ نہ اٹھا سکے جیسے بات آئی تھی کہ اب دیہات سے سامان لانے والوں کو یا پھل فروٹ وغیرہ سب لانے والوں کو شہر میں رہنے والے جو دلال قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہلا پھسلا کر کے کہتے ہیں کہ چلو لے آؤ تمہارا مال ہم بکوا دیں گے پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں مال ان کا نہیں ہے دوسرے کا ہے اب وہ شہری شہری لوگ جو ہوتے ہیں یا اس طرح کے دلال جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کو انداز اور طریقہ معلوم ہوتا ہے اس طرح سے وہ لوگ بھاؤ تاؤ کر کے یا اس سے اتفاق کر کے کہ تمہیں تمہارا یہ مال وکوا دیں گے اس میں سے اتنا ہم کو دے دینا تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ شہر کے لوگوں کو یا جو دوسرے لوگ ہیں منڈی والے اور بازار والے ان کو اس کے مال سے زیادہ فائدہ نہیں مل پاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ شخص جو ہے بغیر کسی محنت اور اس کے جو ہے اپنی گفتگو اور اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے فائدہ اٹھا لیتا ہے جس سے کیا کہتے ہیں سامان والے کو تکلیف ہوتی اس منع کیا گیا ہے اور ولا تنا جشو اور نجش نہ کرو یا نجش کا لفظ استعمال کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش نہ کرو ندش کیا چیز ہے اس کی بھی تشریح پچھلے ہتے گزر چکی تھی مختصر طور پر یہ کہ ایسا شخص ہے جو جسے سامان خریدنا نہ ہو لیکن بازار میں یا نیلامی جہاں بولی, بولی جا رہی ہو وہاں پر سامان کا اور مال کا جو ہے ریٹ بڑھانے کے لیے قیمت بڑھانے کے لیے لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے قیمتیں لگا رہا ہوں اس کو خریدنا نہیں ہے وہ مال والے سے مل کر کے اتفاق کر لے کہ ہاں میں تمہارے مال کا ایسا اس طرح سے وہ قیمت لگاؤں گا اور اس سے کیا ہوگا اس سے لوگوں کو جو دوسرے خریدنے والے ان کو دھوکہ ہو جائے گا جب کسی نے لگایا مال سو ریال کا ہے کسی نے آ کر کے کہا کہ ہم کو ڈیڑھ سو کا دے دیجئے وہی دلال جو نجش کرتا ہے اس نے کہا ہم کو ڈیڑھ سو کا دے دی دیجئے اور جو دوسرے خریدنے والے لوگ ہیں اب اتفاق ہے دونوں میں مال والے نے کہا کہ نہیں ہم ڈیڑھ سو کا نہیں دیں گے جو دوسرے خریدنے والے ہیں وہ کیا ہے دھوکے میں آ جائیں گے کہیں جب ڈیڑھ سو کا نہیں دے رہا ہے تو پھر اس سے زیادہ قیمت لگائی جائے ایک لگائی جائے تو اس طرح سے ان کو دھوکہ ہوگا اب یہ اس طرح سے دھوکہ دے کر کے لوگوں کو فائدہ حاصل کرتا ہے تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس دھوکے سے اس میں خریدنے والے کو دھوکہ ہو جاتا ہے اس کی زبان کی وجہ سے لیکن اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے وہ اگر کہیں نیلامی بولی ہو رہی ہے وہاں قیمت لگا سکتا ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں نیلامی بولی جہاں جس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں جی آپشن آپشن آپشن جہاں ہوتا ہے چاہے کیا کہتے ہیں گاڑیوں کا ہو یا کسی چیز کا ہو تو وہاں جس کو خریدنا ہے وہ ایک بھائی کے ریٹ پر لگا سکتا ہے اس سے زیادہ دینے کے لیے کہہ سکتا ہے دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نیچے دیکھا دیکھا کہ نوجوان ہیں ان سے کہا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے تو کہا ہاں کچھ ہے تو گئے پتا نہیں کمبل لے آئے کہ کوئی برتن تھا وہ لے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے کوئی جو اس کو خریدے تو ایک صاحبی نے کہا کہ ایک دنار میں میں خریدوں گا تو دوسرے صاحبی نے کہا کہ اور کوئی اس سے زیادہ دے گا دوسرے صاحبی نے کہا کہ دو دنار کا میں خرید لوں گا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنار کا بیچ کر کے دو دنار لے کر کے اس کو کہا کہ یہ ایک دنار لو اور اس سے گھر میں جو ہے غلہ وغیرہ خرید کر کے رکھ دو اور ایک دن آر سے تم جا کر کے بازار سے کلاڑی لے جب وہ کلاڑی لے کر کے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں لکڑی لگائی ہاں ہتھا لگایا اور پھر کہا جاؤ جنگل میں جاؤ اور اس سے لکڑیاں کاٹو اور ایک ہفتے کے بعد ملنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح سے طریقہ بتایا اور محنت کیا انہوں نے ایک ہفتے کے بعد آئے ماشاءاللہ ایک ہفتے تک لکڑیاں کاٹ کر کے بیچتے رہے اور یعنی اللہ تعالیٰ نے مان دیا ان کو تو یہ دلیل ہے ہمارے لیے کہ آپشن میں مال کیا کہتے ہیں ریٹ بڑھا سکتے ہیں اگر کسی کو لینا ہے تو لیکن مال والے سے جو سامان والا اس سے مل کر کے چھوٹ موٹ قیمت بڑھانا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے منع فرمایا اس میں دھوکہ ہے ولابی غزول والی اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کسی اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے یعنی کسی بھائی نے کسی سے بات چیت کر کے معاملہ طے کر لیا ہے خریدنے کے لیے وہ تیار ہو گیا ہے دوسرا آدمی اس کے پاس پہنچے اور کہے میں تم کو جو ہے اس سے زیادہ قیمت دے رہا ہوں تم یہ سامان اس کو دے دو تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے دلوں میں دراڑ پیدا ہوگی دلوں میں بغض اور کینہ پیدا ہوگا اس سے جو ہے دل ملیں گے نہیں اس لیے منع فرمایا ولا یکبوت اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ہاں اس میں خرید و فروخت میں ایک چیز یاد رکھیے کہ جب معاملہ طے ہو گیا ہو معاملہ طے ہو گیا ہو بس صرف لین دین باقی ہو تب ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر سامان ایسا ہے کئی لوگ قیمت لگا رہے ہیں تو آدمی قیمت لگا سکتا ہے اور ایک چیز اس میں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ کوئی ایک آدمی سامان والے سے بات چیت جا کر کے کہہ را... کر رہا ہے دوسرا آدمی پہنچا اس کو چیز اچھی لگی تو یہ نہیں کہ وہ اس کے س... سے اس کی بات کاٹ کر کے اور اس کے بیچ میں آ... آ... آ کر کے کہے کہ بھائی ایسا مائنڈ ہوگا اس کو اس کو مجھے دے دیجیے ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا منہ ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر ہاں پیغام نکاح دینے سے منع فرمایا ہے کسی نے کسی خاتون کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا بات چیت طے ہو گئی ہاں بات چیت طے ہو گئی ہاں یعنی میلان ہو گیا دونوں کا اتفاق ہو گیا کہ بھائی ہاں ہمیں لڑکی پسند ہے ہمیں لڑکا پسند ہے تو اب اس لڑکی کے پاس یا اس لڑکی کے اولیا کے پاس دوسرا آدمی جا کر کے نکاح کا پیغام نہ دے منع ہے اس سے بھی شریعت نے روکا ہے کیوں اس سے بھی دشمنیاں پیدا ہوں گی سے بھی دشمنی پیدا ہوگی اور بہت آگے تک معاملہ پہنچ جاتا ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ اپنے شوہر سے نہ کرے ایک آدمی ہے جس کے پاس دو بیویاں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر ایک کو دونوں کو رسیحت ہے کہ کوئی عورت اپنی सौतन یا سوکن کے تلاق کا شوقن کی تلاق کا مطالبہ اپنے شوہر سے نہ کرے نہ کہے یا نہ اس کو سمجھائے نہ اس کو ورخلائے نہ ابھارے اس کو کہ ہاں بھائی اس کو تلاق دے دو ایسا نہ کرے کیوں لتقفا معافی علا یہاں تاکہ جو اس کے برتن میں ہے اس کو اپنے حصے میں وہ ڈیل لے हा? یہی تو ہوتا ہے نا है तो جب کوئی دوسری شادی کر لیتا ہے تو پہلی عورت کو پہلی بیوی کو ایک تو یہ کہ وقت بڑھ جاتا ہے آ? اور دوسرے اس سے زیادہ معاملہ جو عام طور سے آتا ہے وہ مال کا معاملہ زیادہ آتا ہے کہ اس کے بھی بچے پیدا ہوں گے اور یہ شوہر کا ہمارے مال ہے تو یہ بھی حق دار بن جائے گی اور یہ بھی اس کو بھی پھر خرچے دے گا اور ہمارے حصے سے دے گا اس کو اس طرح کی کہ وسوسے شیطان جو ہے ڈالتا ہے ذہن میں تو اس طرح سے اگر کسی کی دو بیویاں ہیں تو یا کوئی عورت سوتن ہے کسی کی تو آپس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی پہلی دوسری کا معاملہ یہاں پر نہیں ہے کوئی بھی چاہے پہلی ہو یا دوسری ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی جو ہے عورت اپنی سوتن کے لیے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ اس کے حصے میں اس کے برتن میں جو ہے وہ اپنے حصے میں اڈیل لے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر ایک لفظ اور ہے جس کا بھی میں نے اشارہ کیا کہ ولا یسومل مسلم الا سو مل کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے سودے پر ساوا یساو مساوت یا ساما یا مانے ہوتا ہے کہ سودا کرنا بات کرنا خرید و فروخت کے لیے آ, بات چیت کرنا پہنچ جانا تو اس لیے کسی کے سودے پر سودا نہ کرے یہی جو میں نے ابھی ذکر کیا مثال دی کہ اب دو آدمیوں کے درمیان بائیں اور مشتری کے درمیان خریدنے والے اور بیچنے کے درمیان ابھی گفتگو شروع ہوئی ہے کہ دوسرا آدمی تیسرا آدمی ٹپک پڑے اور کہہ کہ کے مجھے یہ سامان دے دو میں خریدنا چاہتا ہوں اس کو مجھے بہت اچھی چیز لگ رہی ہے تو اس سے یہ بھی اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فربین وولد حدیث جو ہے حسن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ایوب یو انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کسی نے ماں اور اس کے بیٹے کے درمیان جدائی ڈالی ماں اور اس کے بیٹے کے درمیان جدائی ڈالی یعنی یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ کوئی لونڈی ہے اور اس کی اس کا بیٹا بھی ہے کوئی لونڈی ہے اور اس کا بیٹا بھی ہے تو کوئی کیا کرے کہ ماں کو الگ بیچ دے بیٹے کو الگ بیچ دے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بلکہ اس کو بدوا دی ہے ایک طرح سے کہ جس شخص نے کسی عورت اور اس کے بیٹے کے درمیان بیچ کر کے اس طرح سے جدائی ڈال دی اللہ تبارک و تعالی اس کے درمیان اور اس کے محبوب لوگوں کے درمیان قیامت کے دن جدائی ڈال دے گا تو یہ بہت بڑی چیز ہے اب یہ تو غلام اور لوڈی کا معاملہ ہے یعنی لوڈی اور لوڈی کا کوئی بیٹا ہو بیچنے کا معاملہ ہے اور اگر کوئی جو ہے کوئی ہاں, چال بازی سے ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دے تو ہے ہاں, کہ نہیں کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں ہاں ناراض نہ ہو کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ شادی ہو جانے کے بعد ہاں یہ नहीं نہیں ہوتا ان کو کہ جو ہے شوہر میرا جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ خیر کا کام کرے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے حسن سلوک کرے ہاں ان کی فطرت یہ ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح سے لے کر کے الگ ہو جاؤ اور جدائی ڈال دو ہوں تو اس طرح سے یہ بھی نہیں اور کیا کہتے ہیں کچھ مطلب گھر والے بھی ایسا ہوتے ہیں کہ لڑکی کو ستاتے ہیں تو دونوں نہیں ہونا چاہیے دونوں نہیں جو ہونا چاہیے ساس کو اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے اور بہو کو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھنا چاہیے تب جا کر کے جو ہے ایک گھر کے اندر اچھا ماحول پیدا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی لونڈی ہے اس کا اس کی اولاد ہے بیٹا ہے یا کوئی بیٹا یا بیٹی کوئی بھی ہے تو الگ الگ ان کو نہیں بیچنا چاہیے اگر بیچے تو ایک ہی گھر میں بیچے یہ پچھلے زمانے اب آج تو یہ چیز نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا دی ہے اسی طرح سے دونوں بھائیوں کے درمیان کی بھی بات اگلی اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ولا تحقیق احمد وحسنه یہ مسرد احمد کے محقق شعب رعت نے اس کو حسن لگائی رہی اس حدیث کو کہا ہے اور حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو غلام بھائیوں کے بیچنے کا حکم دیا مجھے یہ حکم دیا کہ دو غلام بھائی تھے ان کو بیچنے کا حکم دیا تو میں نے ان دونوں کو بیچ دیا لیکن الگ الگ بیچ دیا اور پھر آ کر کے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جاؤ ہاں پہنچو وہاں پر یعنی وہاں تک پہنچ کر کے جن سے بیچا ہے ان کو پالو اور پھر کیا کہتے ہیں ان کو لوٹا لو واپس واپس لوٹا لو اور یہ بے فسٹ کر دو ختم کر دو اور ولا طبی رحمہ اللہ ان دونوں کو ساتھ بیچو جس کے ہاتھ بیچو کیا کہتے ہیں؟ ساتھ میں بیچو اگر کوئی ایک غلام خریدنے کے لیے تیار ہے دوسرا نہیں دونوں خریدنے کے لیے تیار نہیں تو اس بیچو کسی ایسے شخص سے سمت بیچو دو دو دونوں غلام خرید لیں تو اس طرح سے یہ آپس کی محبت کو یا آپس کے رشتے کو گویا کہ ایک طرح کا, کا کاٹنا ہوا جدائی ڈالنا ہوا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے وعن انس ابن اللہ تعالیٰ عنہ قال غل السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غل السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابط الباسط الرازق یہ سراد اس کی صحیح ہے یہاں <تصح> <تصح> پر بھی بہت اہم اصول ہے ذرا غور سے سنیے حضرت عرص بن مالک رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ میں قیمتیں بہت اوپر چلی گئی سامانوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں لہٰذا آپ کوئی قیمت مقرر کر دیں ہر ہر چیز کی کیا کریں قیمت مقرر کر دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاع فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قیمت مقرر کرنے والا ہے قیبت اللہ تعالی ہی مقرر کرنے والا ہے اور وہی لوگوں میں تنگی ڈالنے والا ہے اور وہی لوگوں میں کشادگی پیدا کرنے والا ہے اور وہی روزی دینے والا ہے وہی روزی دینے والا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ کوئی شخص سے جو ہے ہاں میرے خلاف کسی ظلم کا مطالبہ نہ کرے اور نہ کسی مال کا مطالبہ کرے یعنی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ لوگوں کے درمیان ہر ہر چیز کی قیمت مقرر کر دی جائے تو اس لیے آج بھی دیکھیں آج بھی دیکھیں کہ یہاں الحمدللہ اسلامی حکومت ہے ہاں ابھی جو سامانوں کی قیمتیں جو بڑھی یا اسی طرح سے جو ہے مکانوں مکانات کے اور فلیٹس وغیرہ کے بلڈنگوں کے ریٹ سے بڑھے دکانوں کے جو ریٹ سے بڑھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کو اس میں دخل اندازی کرنی چاہیے حکومت کو سامنے آ کر کے حکومت کو کوئی نہ کوئی جو ہے قیمت لگا دینی چاہیے ہاں لیکن دیکھیے حکومت نے ایسا نہیں کیا بلکہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے ہیں اہل عمرہ کے نزدیک کیا کہلے جو حکام ہیں یہاں کے علماء ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا کہ قیمت مقرر کر دی جبکہ اس زمانے میں آج کے زمانے کے مقابلے میں زیادہ ضرورت تھی آج کے زمانے کے مقابلے میں اس زمانے میں زیادہ ضرورت تھی اس زمانے میں فقر و فاقہ اور مسکینی کی زندگی لوگ گزارا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ سامانوں کی قیمت مقرر کر دے ہاں حکومت دوسرے انداز سے کیا کہتے ہیں لوگوں کا جو ہے تعاون کر سکتی ہے اور حکومت کرتی بھی ہوگی ہاں کہ ہاں بھائی اگر بہت کسی کھانے جی پینے کی اس طرح کی چیزوں کی اگر قیمت بڑھ رہی ہے تو جو تاجر ہے ان کو جو ہے اپنی طرف سے دے کر کے اس کی قیمت کم کروا دیں یہ الگ بات ہے یہ الگ بات ہے لیکن کسی چیز کی قیمت مقرر کرنا یہ جو ہے مناسب نہیں ہے حکومتوں کے لیے بلکہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے لوگ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے گا جس کی روزی کشادہ کرے گا جس کے لیے چاہے گا تنگی پیدا کرے گا جس کو چاہے گا فراوان فراوانی کے ساتھ روزی دے گا یہ اللہ تعالی تبارک و تعالی کا کام ہے یہ حکومتوں کا اور لوگوں کا کام نہیں ہے کہ چیزوں کی اور اشیاء کی قیمتیں مقرر کریں بات سمجھ میں آ گئی وعن معبر بن عبد الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا, يحتكر لا يحتكر الخاطی یہاں پر ایک اور شریعت کا ضابطہ بتایا جا رہا ہے کہ خانق یا چیزوں کو اسٹور نہ کیا جائے کس مقصد سے ریڈ بڑھانے کے لیے ریڈ بڑھانے کے لیے بڑھانے کے لیے اور اہل علم میں نے اس بات پر جو ہے یہ اتفاق کیا ہے کہ وہ چیزیں جو جن کا تعلق غذا سے ہے چاہے انسانوں کی غذا سے ہو اور چاہے جانوروں کی غذا سے ہو جن کا تعلق یعنی جس پر جو ہے زندگی کا دار و مدار اور انحصار ہے ان چیزوں کو اسٹور نہ کیا جائے اسٹور کر کے قیمتیں نہ بڑھائی جائیں قیمتیں نہ بڑھائی جائیں یہ کل لوگوں کے لیے ہے یہ تاجروں کے لیے جو تاجر حضرات ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ لوگ جو ہے کسی چیز کو کھانے پینے کی چیز کو چاول ہیں آٹا ہے اور تیل ہے اور اس طرح کی دالیں وغیرہ ہیں ان کو جو ہے زیادہ مقدار میں یعنی دو چار دس تاجر مل کر کے شہر میں آنے والی جو ہے ان ساری چیزوں کو جو ہے خرید کر کے اپنے گوڈاوں میں جو ہے وہ ڈال دیں اور اس طرح سے قیمتیں ان چیزوں کی بڑھ جائیں ایسا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا فرمایا ہے البتہ اگر جو کاشتکار لوگ ہیں کاشتکار لوگ ہیں ان کی کھیتی میں جو غلے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی ضرورت سے زیادہ ہیں تو یہ ان کے اوپر پھک نہیں ہے ان کے اوپر حکم نہیں ہے اگر وہ چاہے تو وہ اس کو جو ہے روک سکتے ہیں اور جمع کر سکتے ہیں اپنے پاس کے بعد میں اس کا اس کو بیچیں گے ہاں یہ کر سکتے ہیں لیکن تاجروں کے لیے کہ ہاں یہ لوگ جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کو جو ہے اسٹور کر لیں اور جمع کر لیں اس کے بعد قیمتیں خوب بڑھا دیں جیسا کہ اپنے ملکوں میں ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں اپنے ملکوں میں بہت ہوتا ہے اور جب کیا کہتے ہیں تفتیش اور چیکنگ ہوتی ہے تو بڑے بڑے گڈاون ملتے ہیں پیاس کے گڈاون اور جو ہے دالوں کے اور چاولوں کے اور اس طرح کے پکڑے جاتے ہیں لوگ تو اس سے شریعت نے منع کیا ہے تاکہ عوام کو عام لوگوں کو نقصان نہ پہنچے فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے لیکن اس مقصد سے کہ لوگوں میں قہد پڑ جائے اور لوگ جو ہے پریشان ہو جائے کھانے پینے کے لیے محتاج ہو جائے اور اس طرح سے تو اس سے منع ہے ایک طرف دیکھیں قیمتیں مقرر کرنے سے منع کیا ہے شریعت نے دوسری طرف یہ کہ ہاں یہ بھی کیا کہتے ہیں گنجائش شریعت میں نہیں ہے کہ چیز قیمتوں کی چیزیں بڑھانے کے لیے لوگ اسٹور کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا چیزوں کو جمع کرے گا اکٹھا کرے گا سٹور کرے گا تاکہ جو ہے شہر میں یا علاقے میں جو ہے قیمتیں بڑھ جائے اور اس کے بعد پھر بیچے نکال کر کے وہاں نبی ہو رہے تردی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو یا تو سر ابل لا تو الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين أو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعم من تمر متفق عليه ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام يا ثلاثة أيام وفي رواية له علقها البخاري وردها ورد معها صاع من طعام لا سمراء قال البخاري والتمر أكثر یہاں بھی ایک شریعت کا بڑا زبردست ضابطہ بیان کیا گیا ہے وہ ضابطہ کیا ہے اور آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں جانوروں کے سلسلے میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اونٹنی کا یا بکریوں کا دودھ ان کے تھن میں نہ روکو کس مقصد سے بیچنے کے لیے کہ دو تین دن اوٹنی کے تھن میں دودھ روک لیں یا بکری یا گائے بھینس وغیرہ کے تھن میں جو ہے دودھ روک لیں تین روز روک لیا اس کے بعد چوتھے روز بازار لے کے چلے گئے اب کیا ہوگا کہ تھن جو ہے دودھ سے بھرا ہوا ہوگا اب لینے والا سوچے گا واقعی بڑی دھدھاری گائے بڑا دودھارا جانور ہے گائے یا اوٹنی یا بکری وغیرہ اور اس طرح سے اس کی قیمت زیادہ مل جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کیوں؟ اس لیے کس میں دھوکا ہے دھوکا ہے لہذا جس نے اس طرح کا کوئی جانور خرید لیا اس طرح کا جانور خرید لیا کسی نے جو ہے ایسا, ایسا کیا اور خرید لیا کسی نے اور اس کے بعد جو ہے اس کو پتا چل گیا بھائی دودھ دہنے کے بعد ایک دو ٹائم زیادہ دودھ آئے گا پھر, پھر بعد میں پتا چل جائے گا کیا وہ جو ہے گائے یا دس لیٹر دینے والی ہے کہ پانچ لیٹر دیتی ہے تو اس طرح سے اگر کسی کو پتا چل جائے تو وہ دودھ دوہنے کے بعد اسے دو اختیار ہے اسے دو اختیار ہے اگر چاہے تو وہ اس کو اپنے پاس رکھ لے نہ لوٹائے چاہے تو رکھ لے اور اگر چاہے تو اس کو جا کر کے واپس کر دے اس کو اور اس کو پیسہ واپس کرنا پڑے گا شریعت کے حساب سے اس کو پیسہ واپس کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ ایک سا کھجور اس کو واپس کرنی پڑے گی ایک سا کھجور یعنی ڈھائی کلو تین کلو کھجور اس کو واپس کرنا پڑے گا اس کے ساتھ وہ واپس کر دے کیوں تاکہ جو ہے جو اس نے دودھ سے فائدہ اٹھایا ہے اس فائدے کا جو ہے کیونکہ اس کو آپ کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو اس لیے جو ہے دونوں طرف کے خسارے کو بچانے کے لیے کہ ایک نے جو ہے دودھ سے فائدہ اٹھایا اور جو ہے خریدنے والا جو ہے جس کو پسند نہیں آئی اور اس کو دھوکہ ہوا تو وہ ایک صاف کھجور کھجور اس کو دے دے تاکہ اس کا دودھ کا بدلا ہو جائے اور اس طرح سے معاملہ ختم ہو جائے جی اور کیا کہتے ہیں مسلم کی روایت میں ہے کہ تین دن تک اسے اختیار ہے فہوا بلخیار سلام تین دنوں تک اس کو اختیار ہے کہ ایسا کر سکتا ہے تو آگے پتا چل جائے اس سے جو ہے ایک ضابطہ ہم کو معلوم ہوا کہ اگر کسی نے کوئی اس طرح کا سامان خریدا جس میں اس کو دھوکہ دیا گیا جس میں اس کو دھوکہ دیا گیا چیز بتائی گئی کچھ اور کیا کہتے اس کو دھوکہ دے دیا گیا تو پھر اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ تین دنوں تک اس کو جو ہے واپس کر سکتا ہے گا سمجھ میں آ لی. اور صحیح مسلم کی صحیح بخاری کے اندر تالقن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ وَرَدَّ مِن لَا سَمْرَاءً. کہ اس کے ساتھ جو ہے کھانے پینے کی کوئی چیز جو ہے واپس کر دے لیکن گندم کے علاوہ کوئی چیز کیونکہ گندم اس زمانے میں مہنگا بکتا تھا تو گندم کا زیادہ ریٹ ہوتا تھا اس لیے اور کھجور جو ہے عمومی چیز تھی تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کرنے کا حکم دیا یہ روایت حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اسی طرح کی روایت جو ہے بلکہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی تعالیٰ عنہ کا فتوہ بھی ہے بھی سلسلے میں, میں حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کا اول ہے کہ جس کسی نے دودھ روکی ہوئی بکری خرید لی دودھ روکی ہوئی بکری خرید لی تو اور اس کو بعد میں پتہ چل گیا ہے تو اس کے ساتھ وہ اس کو لوٹا دے اور اس کے ساتھ ساتھ کھجور کا ایک سا یعنی ڈھائی کلو تین کلو کھجور بھی اس کے ساتھ میں واپس کر دے لوٹا دے اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جانور کی قید نہیں لگائی کہ کون سا جانور ہو اور یہ کہ قیمت اس کی مقرر نہیں کی قیمت مقرر نہیں کی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو بنیاد بنایا کہ اتنا کھجور دے دے اب چاہے اگر کوئی مثال کے طور پر دودھ تھن میں جو روکا گیا تھا وہ اور ایک دو دن تک اور اس نے تین دن تک جو ہے اس کو دعا ہو سکتا ہے کہ ایک سا کھجور کے مقابلے میں دودھ سے جو فائدہ اٹھایا ہے وہ زیادہ ہو تیس ریال کی کھجور ایک سا اور ساٹھ ریال کا دودھ کے دودھ کا فائدہ اٹھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز مقرر فرمائی بعض لوگوں نے اللہ ان کو ہدایت دے بعض لوگوں نے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں پر اسی حدیث کی بنیاد پر بڑی جرح کی ہے اور بڑا نقد کیا ہے نقد کیا کیا کہا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں سمجھ نہیں سکے اس کو ابو حرض اللہ تعالیٰ انہوں سمجھ نہیں سکے کیونکہ ابو حرض رضی اللہ تعالیٰ انہوں بس رٹنے والے تھے فکاہت ان کے یہاں نہیں تھی فکر نہیں تھی ان کے یہاں آن... فقر سمجھتے ہیں فقہ معنی سمجھ ایک ہوتا ہے رٹنا یاد کرنا اور ایک چیز ہوتی ہے سمجھ تو انہوں نے کہا ابو حر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان لوگوں نے کہا کہ ابو حر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو اس میں کیا کہتے ہیں اتنے ان کے پاس فقاحت نہیں تھی ان کو سمجھنے میں کچھ غلطی ہوئی جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمان ہے اور خود حضرت عبد ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا فتویٰ ہے سلسلے میں کہ کوئی اور چیز نہیں لوٹائے گا آدمی کیا لوٹائے گا کھجور ہم لوگ کہتے بھائی قیمت وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ ہاں کتنے دور سے فائدہ اٹھایا ہے اس کے حساب سے اس کو واپس کیا جائے گا تو انہوں نے بہت اعتراض کیا ہے حالانکہ ہاں ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے صحابہ پر اعتراض کر کر رہے ہیں تاکہ ان کو سمجھ نہیں تھی اتنی ساری حدیثیں پانچ ہزار سے زیادہ حضرت ابو رضی اللہ تعالی انہوں کو حدیثیں یاد تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کو یاد دعا بھی دی ہاں حدیث کے محفوظ رہنے کی دعا بھی دی اس کے باوجود بھی جو ہے صحابی کو کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ فقاہت ان کے یہاں نہیں تھی سمجھ ان کے یہاں نہیں تھی تو اس لیے جو ہے لوگوں کو اللہ سے جو ہے ڈرنا چاہیے اور کسی صحابی پر اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے اور ان پر کلام نہیں کرنا چاہیے أقليحة يسوى عن أبي هريت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فدالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس غش فلے سبنی اور مسلم اور کیجئے بہت اہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے اب غلے کا یہاں پر تام کا لفظ ہے اور اس وقت میں تام جو زیادہ تر بولا جاتا تھا وہ گہوں پر بولا جاتا تھا ہاں؟ گیہوں یا اس طرح کے دانے وغیرہ کے تعلق سے کچھ کیا کہتے ہیں کوئی ڈھیر تھا غلہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا سکتا ہے خریدنے کی غلط سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتا ہے نا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے چاول کی چاول کا ڈھیر ہے گیہوں ہم بازار میں مارکیٹ میں آدمی ہاتھ ڈالتا ہے نکالتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا تو آپ کی میں Haan, نمی محسوس ہوئی ہاں تری اور آپ کی انگلیاں گیلی ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے گلے والے یہ کیا ہے تو اس نے کہا لا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو گئی تھی بارش میں جیسے بھیگ گیا تھا یہ وہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش میں جیسے بھیگ گیا تھا تو بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں رکھے سوکھا اوپر سے ڈال دیا اور بھیگا والا نیچے ہے کیوں ایسا نہیں کیا, کیا تم نے تاکہ لوگ دیکھ لیں تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منغشا فلے سمنی جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے تو آج ہم سب لوگ تمام چیزوں کی خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہاں تو اس لیے جو ہے جو کمی ہو سامان کے اندر سامان کے اندر گھر کے اندر گاڑی کے اندر ہاں موبائل کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہم خرید و فروخت کرتے ہیں <تصفح> <تصفح> یا کیا کہتے ہیں اپنے ملکوں میں کسی طرح آ, کا جو خرید و فروخت کرتے ہیں سب لوگوں کے لیے ہے کہ اگر سامان میں کوئی آئے ہو تو اس کو بتا دیں سامان میں کوئی آئب ہو تو بتا دے ابھی آ, دودھ والا معاملہ مسئلہ بھی گزرا اس سے پہلے بھی بہت ساری حدیثیں اس طرح کے سامنے کی, کی گزری کہ خرید و فروخت میں آدمی سامان کے آئے کو نہ چھپائے یہ دھوکا ہے اور دھوکا ہاں سلمان کا کام نہیں ہے اور اسی طرح سے اسی طرح سے اگر کسی کو کسی سامان کی خریدے خریدنے میں دھوکا ہو گیا اور بعد میں پتا چلا تو شریعت نے پوری اجازت دی ہے کہ اس سامان کو واپس کر اور اس آدمی کو واپس کرنا پڑے گا پیسہ یا جو کچھ بھی جس سے بھی سودا ہوا ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا اس لیے جو ہے شریعت میں اس بات کی بڑی سختی ہے کہ دھوکا دڑی شریعت میں نہیں ہے کسی بھائی کو دھوکا نہ دیا جائے چاہے اپنا بھائی ہو یا غیر ہو ہاں ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اپنے مسلمان بھائی کو آدمی دھوکہ نہ دے اور چیز خراب ہے تو کسی غیر مسلم سے بھیج دے نہیں وہاں بھی آپ اگر ایسا کریں گے تو صرف آپ کی ذات تک یہ بات محدود نہیں رہے گی آپ کے پورے دین پر یہ بات آ جائے گی تمام مسلمانوں پر یہ جو ہے بات آ جائے گی کہہ دیں گے دیکھو مسلمان دھوکے باز اس نے مسلمان نے دھوکہ دیا ہے اس لیے ہم کو غیر مسلموں سے اس طرح کا معاملہ کرنے میں اور احتیاط کرنی چاہیے ساری چیزیں بتا دیجئے۔ اور فائدہ اور نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے ہم اور آپ نہیں ہیں ہم اور آپ نہیں ہیں آپ چیز کی چیز کا کاائب بتا دیں گے ٹھیک ہے ہاں ہو سکتا ہے آپ کو نقصان ہو جائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک شے اللہ آپ ود اللہ خیر ہو اللہ کے لیے اگر کسی نے کوئی چیز چھوڑ دیا تو اللہ تعالی اس کو اس سے بہتر دے گا اللہ کے لیے اگر کسی شخص نے اپنے سامان کا ایب بتا دیا کہ دھوکہ دینا اور کسی کو اندھیرے میں رکھنا یہ منع ہے شریعت میں اس نیت سے کسی نے اپنے سامان, سامان کا ایب بتا دیا اور اس کا سامان کم قیمت پر بھی اگر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ دوسرے طریقے سے فائدہ ہاں دے گا اور اس کو اس کے روزی میں اور اس کے نقصان کا ہاں مداوع کر دے گا آسمن میں آ گئی عبد اللہ ان ابھی ہی رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنبا ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم نارا على بصيره رواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن عبد ابن بن بريده والد بريده ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه سي روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہے ایڈمان کیا ہوتا ہے انگور انگور کو توڑنے کے دنوں میں روک لے یعنی عام طور سے توڑنے کے دنوں ہی میں انگور بھیج دیا جاتا ہے اس کو کھانے پینے کی ضرورت کے تحت بھی رکھتا ہے باقی بھیج دیتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے توڑنے کے دنوں میں انگور کو روک لیا کس مقصد سے تاکہ شراب بنانے والوں کے ہاتھوں اس کو اچھی قیمت میں بیچ دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کر کے اپنے اوپر ایسے شخص نے جہنم کی آگ کو تیز کیا جہنم کی آگ کو اپنے اوپر بھڑکایا شافظ ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی شرح جو ہے حسن ہے تو اس طرح سے جو ہے اب دیکھیں ایک تو اس نے ایسا کیوں کیا ہے ہاں؟ مال کے لیے ایسا کیا ہے مال کے لیے ایسا کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ شراب بنانے کے لیے گویا کہ گناہ کے کام میں اس نے تعاون کیا گناہ سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو فاشی <تصفح> میں اس کو جو, جو ہے محقق نے اس کو جو ہے اس کی صنعت کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن بہرحال اس طرح کا عمل صحیح نہیں ہے اس طرح کا عمل صحیح نہیں حسن, حسن یعنی مانن جو ہے یہ لفظ یہ حدیث کا ہے صنعت کے اعتبار سے صحیح نہیں لیکن مانا اس کا صحیح ہے کہ کوئی انگور شراب بنانے والوں کو بیچے یا اپنا کوئی جو ہے اپنا جو ہے کھجور یا کوئی چیز یا جس سے شراب بنائی جاتی ہے خاص کر کے ایسے لوگوں سے بیچنا جو شراب بناتے ہوں تو منع ہے منع ہے اپنی دکان دینا اپنا گھر دینا اور اسی طرح سے کچھ بھی تعاون کرنا کسی طرح کا بھی تعاون کرنا کسی طرح کا بھی تعاون کرنا آ, یہ منع ہے گناہ کے کاموں کا آپ بازار جا رہے ہیں دیہات ہاتھ میں یا اپنے روم سے جا رہے ہیں ب جا رہے ہیں ہاں وہ جا رہے ہیں بھائی نے کہا کہ میرے لیے ایک پیکٹ کیا بولتے ہیں گولڈ فلک کیا بولتے ہیں سگریٹ لیتے آنا میرے ہاں اور آپ لے کر چلے گئے تو کیا, کیا ہے؟ آم؟ آم؟ اس نے کہا بھائی لیٹر دے دیجیے سگریٹ پینا ہے ماچس دے دیجیے دینا چاہیے کہ نہیں بالکل نہیں دینا چاہیے جی تو اس لیے جو ہے گنا کے کاموں پر تعاون نہیں ہونا چاہیے وعن رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخراج بالضمان الخراجو مدبان یہ حدیث حسن ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز خریدی اور خریدنے کے بعد اس سامان میں کوئی عائب ظاہر ہوا جو پہلے سے تھا بعد میں نہیں پیدا پہلے سے تھا اس درمیان جو اس نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا ہے جو اس نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا ہے چاہے جانور ہو یا کوئی اور چیز ہو کہ اس بیچ اس نے فائدہ اٹھایا ہے تو اس فائدہ کے اس فائدہ اٹھانے کا حقدار کون ہے خریدنے والا فائدہ اٹھانے کا حقدار جو ہے کون ہے خریدنے والا یہ اور بات ہے کہ اگر وہ مسئلہ ہو جیسے دودھ وغیرہ کا مسئلہ ہے بکری اور گائے وغیرہ کا تو اس میں تو صراحت کے ساتھ نس ہے کہ اس کے ساتھ ایک سال جو ہے کھجور بھی واپس کر دے لیکن کوئی اور دوسری چیز ہے اور اس بیچ اس نے فائدہ اٹھایا ہے اس سے اس سے فائدہ اٹھایا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس فائدے کا حقدار ہے بیچنے والا بیچنے والا اس سے اس کا تاوان اور اس کا معاوضہ نہیں سکتا کیوں بات سمجھ آ رہی کہ نہیں کسی نے کوئی چیز خریدی اور اس چیز کے اندر کوئی عیب نکل آیا اب وہ چیز جو ہے اس آدمی کو جسے خریدا تھا بیچنے والے کو وہ واپس کر رہا ہے لیکن اس بیچ اس نے جو ہے اس چیز سے فائدہ اٹھایا ہے فائدہ اٹھایا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فائدے کے حقدار جو ہے خریدنے والا ہے اس کو اس کے بدلے میں اس کے عوض میں بیچنے والے کو کچھ دینا نہیں پڑے گا اور نہ ہی وہ اس سے کچھ تاوان اور معاوضہ طلب کر سکتا ہے کیوں اس لیے کہ گارنٹی اس کے حصے میں تھی یا ضمانت حصے میں تھی خریدنے والے کے ذمے کیا تھی ضمانت تھی اس کی اگر اس بیچ وہ چیز ختم ہو جاتی یعنی ضائع ہو جاتی غائب ہو جاتی یا جو ہے برباد ہو جاتی تو اس کا حقدار کون ہوتا اس کا ذمہ دار کون ہوتا خریدار ہوتا خریدار ہوتا ہے تو اسی گارنٹی کی وجہ سے اسی ضمانت کی وجہ سے شریعت نے یہ کیا کہتے ہیں اجازت دی ہے کہ اگر اس نے خریدی ہوئی چیز سے کچھ فائدہ اٹھا لیا تو اس کا وہ معاوضہ اور اس کا فائدہ جو, جو ہے وہ نہیں دے گا اس فائدے سے, کے, سے فائدہ اٹھانے کا حقدار جو ہے خریدنے والا ہے واسمن میں آ گئی جی. جی نہیں یہ چیز جو ہے یہ چیز یہ حدیث جو ہے تین دن تک کی بات نہیں وہ اس کی بات ہے جانور کی بات ہے جانور چونکہ جانور سے جس کو جو ہے جس کا دودھ روکا گیا ہے اس کا دودھ جو ہے دو تین دن میں ظاہر ہو جائے گا اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی لیکن کوئی اس کے علاوہ دوسری چیز ہے مثال کے طور پر مثال کے طور پر, کے طور پر کوئی دوسری چیز ہے جس کا عیب جلدی ظاہر نہیں ہوا جس کا عیب جلدی ظاہر نہیں ہوا تو اس مدت تک اس میں اختیار رہے گا اس کو جس مدت تک اس کو ایپ پتہ چلے گا دس دن کے بعد ایک مہینے کے بعد اگر اس کو پتہ چلا اور پتہ چلا کہ ہاں بھائی یہ ایب اس چیز میں جو ہے پہلے سے ہے ہاں ابھی بعد کا نہیں ہے خریدنے کے بعد کا نہیں کیونکہ خریدنے کے بعد اگر کوئی ایپ پیدا ہوا ہے تو پھر وہ مصول نہیں ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے بیچنے والا لیکن اگر یہ ایپ پہلے سے تھا خریدنے سے پہلے سے اور خریدار نے اس ایب پہ یہ بیچنے والے نے مال والے نے اس کو چھپایا تو ایسی صورت میں آ, ایسی صورت میں جو ہے اس سے جو فائدہ اٹھایا ہے اس سے جو فائدہ اٹھایا ہے اس کا حقدار جو ہے وہ, وہ ہے جو جس نے خریدا میں ایک مثال دیتا ہوں ایک مثال دیتا ہوں ایک شخص سے گائے لے گیا مارکیٹ میں گائے کسی نے خرید لی خریدنے والے نے کہا کہ بھائی یہ گائے جو ہے آ, بچے وغیرہ اس کے ہوتے ہیں ہاں ہاں ہوتے ہیں اس کے بچے اب وہ لے گیا اب وہ ایک سال تک رکھا اس نے ہاں ایک سال کے درمیان اس کو پتا چلا کہ گائے اے, یا بھینس جو ہے یہ بچہ دینے لائق ہی نہیں ہے ہاں جس کو کیا بولتے ہیں بانج ہے سمجھ لیجیے بانج ہے یہ پہلے سے بیچنے سے پہلے سے یہ معاملہ ہے تب وہ آدمی کیا کرے گا لے جا کر کے اس کو واپس کرے گا واپس کر واپس کرے گا شریعت نے اختیار دیا ہے کہ تم نے یہ ایپ جو ہے پہلے کیوں نہیں بتایا تم کو بتا رہا تمہارے پاس یہ چیز پہلے سے تھی تو اب اس بیچ میں اگر اس نے اس جانور سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے آہ, کوئی فائدہ اٹھایا ہے مثلا سامان ڈھونے کا یا کسی طرح سے پانی نکالنے کا یا جوتائی کا کھیت جوتنے کا یا اس طرح کا کوئی فائدہ اٹھایا ہے تو پھر وہ اس کا بدلہ تاوان نہیں دے اسی طرح سے اور بھی چیزیں سامان وغیرہ میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں سامان وغیرہ میں بھی اے اے اے کوئی گاڑی وغیرہ میں بھی آپ دیکھ لیجیے گاڑی وغیرہ میں بھی کوئی اگر اس طرح کی چیز ہے جس کو گاڑی والے نے چھپایا پہلے سے اور چھپایا اس کو اور وہ اس میں مطلب کہہ لیجیے کہ, کہ کمی پہلے سے تھی بعد میں اس کو پتا چلی پتا چلا تو اس بیچ جو اس نے گاڑی سے فائدہ اٹھایا ہے وہ یہ نہیں کہا بھائی گاڑی کا کرایہ دیجیے آپ ہاں تو اس لیے جو ہے یہ سب ساری چیزوں میں شریعت نے فلیٹ ہے ہاں فلیٹ ہے فلیٹ بھی کسی نے خرید لیا اس طرح کا اور اس میں کوئی عیب جو ہے ہاں کوئی عیب پہلے سے تھا اب اس کو مثال کے طور پر مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ ہاں بھائی یہ فلیٹ یا یہ بلڈنگ جو ہے نہیں ہے نئی بلڈنگ ہے باہر کا آدمی تھا آیا اس نے کیا ہاں کیا? کیا, کیا اس نے پلاسٹر سب نکلوا کر کے اور خوب اس کو ہاں پینٹ کروا کر کے اور اچھی طرح سے پورا اسٹرکچر اس کا بدل دیا بدل دیا اور ایسا کرتے ہیں لوگ ایسا کرتے ہیں اور یہ, یہ شوق کیا کہ ہاں بھائی کاغذ بھی بنوا لیا سب بنوا لیا ہاں بھائی یہ جو ہے بلڈنگ جو ہے نئی ہے خریدنے والے خرید لیا بعد میں تحقیق سے پتا چلا کہ نہیں یہ تو کیا کہتے ہیں پندرہ سال بیس سال پرانی بلڈنگ ہے پندرہ سال بیس سال پرانی بلڈنگ ہے اس نے کیا, کیا؟ اس کو رنگ روگن کر کے پلاسٹر اور یہ سب چھڑوا کر کے اور نیا پینٹ کروا دیا اور ماربل اوربل سب لگا کر کے نئی بنا کر کے بیچ دیا اب شریعت کیا کہتی ہے کہ اب جو ہے اس کو اگر واپس کرنا چاہے تو واپس کر سکتا ہے لیکن ایک سال جو اس نے رینٹ پہ اٹھا کر کے فائدہ اٹھایا ہے وہ بلڈنگ والے کو نہیں دے گا بات سمجھ میں آ گئی جی بلڈنگ والوں کو نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا اس لیے کہ اس بیچ اس کے اس کی ضمانت پہ تھی وہ چیز اس کی ضمانت پہ تھی اس لیے یہیں تک ہم آج کے درشک کو روکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے اور سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور شریعت پر اچھے انداز میں آمول کرنے توفیق تحفے قطع آمین رب العالمین صلی اللہ علیہ وعلا محمد وعلا آلہ اللہ. علیہ وسلم السلام